روحانی جلسہ اور اجتماع حاصل ہو مبارک مطالعہ ان دوست محنت قبول و منلور فرماوے خدمت شرف قبول عطا فرماوے اختصار دال جناب نو انتہائی اہم اور ضروری مسلے ناچیز نے اپنے معروضات پیش کرنے اگرچہ دوستان نے جلسے کتاب کا موضوع رکھے شانے میرا اس وقت موضوع سخن جڑا ہے نا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 Not so All long روشنی میرے توجہ فرماؤ جناب میں شوگر دریز ہاں میرے کو زیادہ بیٹھا نہیں جانا تھی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 کیا اسلام جمہوری مذہب, اسلام مذہب ہے اس موضوع دے ترک اور اس نے ان سے خواب دے واسطے, دے واسطے دے میں ایک مثال جناب دے نہ ایک کرد اندر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 وہ شخص چوکیدار لگا کہ دادا جی دی شان تو قصہ کر رہا سر وہ ادھورا رہ گیا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 وہ محدثین محدسی دور سی حدیث سیش دوات کا دمان سانوا پہنچیاں نقل کی ناقلین راوی وقت این اس وقت اس وقت امام حسین پاک کسی دی روایت بیان تے اتفاق نہیں فرمایا تے خود خود اپنے قدم اٹھا دیتا ہے <سؤال> تو کیا ہوں تے ساڈے اجاز <سؤال> کسے سن کے تو راضی ہوں رہن گے اس واسطے میں <سؤال> جناب ایسا کتاب ہے جیڑا جناب نے ساری زندگی کسے پاس نہیں سنیا ہونا اللہ تعالی دے فضل میرے موضوع کا عنوان بھی کیا دستا کہ تو سائنس دنوان کا موضوع کدی سنیا ہونا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 دوسرا دوسری وجہ کہ جڑے مذہبی پیشوا ہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اور, اور میں بلا تخصیص پیا اس نے گل کرنا میں کسی بھی بت دا پجاری نہیں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 آئی, آئی دے دے دے. دے. اشا اشا دی دے تقلید نہیں لہذا میں تنقید دے اندر جنوں جن رکھنا جہا جا آئے گا میں اس کا لحاظ نہیں کرنا کیونکہ میں تنقید کرنی ہے شریعت دے حوالے اور پورے چیلنج روح زمین بندیاں نو چیلنج ہو سکیار نہیں پورے چیلنج جدو شریعت کے حوالے تنقید ہونی ہے تے شریعت کسے وڈے چھوٹے نو نہیں ویف شریعت کی نگاہ ہوے سب برابر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 سمجھ آ رہی ذرا ڈٹ کے بولو سبہ لا اتنے لیکن میں صاف پیا نہ کوئی کسے پارٹی پیر کسے جناب ہے کسے لیڈر نو مند جن مند آن چار اپنی من دی بات رکھ لو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 آزری کر رہے ہیں گویا چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبارے راہ حجاز, حجاز ہو بلد جا تو عزیزمو میں پہلے جمہوریت دے بارے تھوڑی وضاحت کرا کہ جمہوریت آندے کنو نہیں لیکن من گل چھتے چہتے آگئے تھے حضرت فاروق عظم دیئے گل سنانا, سنانا سنانا مختصر من حاج سنت النبویہ محدد شمس الدین رہبی دی کتاب علیہ الرحمہ دی اسے چاپ نے فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما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 قوم بنگے بر اس لیے اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو کے ختم ہو جائے جا تو جہلیت کا مان ہی نہیں سمجھتے تو اس لیے یہ سوچا ہونا ہے جہلیت کے بارے تصور ہونا ہے کہ جی پڑھے لکھے جڑے نہیں گے آیا ہونے جہلیت دل سن کے لگ یہ مانا نہیں جہلی جہلیت دا مطلب یہ کہ ہر ایسا قول اور ہر ایسی گل جیڑی کافر نو پسند ہونی اور کفر دی شاخ ہونی کفر دا جز ہونی ایسی گل جدو مذہبی نہیں پچھانے اس لئے اسلام مک ہے کیا مطلب کہ انہوں ظالم نے کوفر قوم دے سامنے لاشہری طور پہ اسلام پیش کرنا گل کفر دی ہونی کام کوفر ہونا کم کافران دی پسند کا ہونا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 گل سمجھو سنگیو, سنگیو آج دے مفتیاں نوں، نوں، گل پتا نہیں بھی جہلیت کلو آئی جہلیت کا جہا میں مانا کیتا قرآن مجید جائے سورت احزاب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 سرکار نے فرمایا انگریز یہود نے سارا اگر کسے نے گلا گند کھانا ایسے ہوئے آخ کو خاص وٹامن ہونے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 अंग्रेज जो ऐस लांसी माहौल अंदर तहजीब वो जो रन्ना रखते पतलिया पनैना कपड़ कौन दिन लगिया फिर सर्दी भावे जिनी मर्जी शदीद पाएगी सिर खड़कता होगा दंत वजते हो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 اچھے قانون انہوں دی اجاڑے دی مثال آخری درجے دج وہ ملک جمہوریت جمہوریت اکثریت کی مان مان مان کر نتیجے نکلے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 اللہ ضرور مدد فرماوے گا لوگ اللہ دی مدد فرما دینے。دی مدد کر دینے. مطلب اللہ دی مدد کرتے ہیں کیا مطلب جڑے اللہ دین دی مدد کرن والے بندے نے اللہ دی مدد ضرور فرماوے گا اللہ کیا <لازم> مطلب جڑے کمزور دین دینا لگ جان گے اب کمزوران طاقت دے ان اللہ دیں عزیز بے شک اللہ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 ہوں اگے سونا رب دستا سفت بندے جڑے اللہ دی مدد کرن گے اللہ تعالی دی کرے گا انہوں کسی تھان سے ڈولن نہیں دے گا لیکن اس تو پہلو میں گل دیا کہ خدشہ اٹھتا ہے یار امام حسین شہید کیوں گا شہادت اللہ تعالی مدد دے خلاف رب سونے دی مدد دیا دو سو یا فتح ہو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 شہاد رہن شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی شہاد منسانی شہادت کی وہ خوش قسمت ہے مل جائے شہادت کی مرے پٹو مرے شہید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 لا شہید نے رب دا شہید نہ جنوی شہید آخی جا بار صورت ہوں اگے اللہ تعالیٰ فرمدا ہے کہ اللہ تعالا امداد دے دس سناو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 تو دے دین دو درجے پہلا آلہ درجہ رکھا گیا ہے ہاتھ سے روک اس تو دوسرا درجہ رکھا گیا ہے زبان نال اور جڑا تیسرا مرتبہ او ناچتا کہ دل میں برا جانے اے اتلے دو واسطے جب تک طاقت ان کول نہیں زبان نال بھی شعور نہیں رکھتے روکن کا دے جناب ہاتھ نال بھی, بطلن بھی, بطلن بھی بطلن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 اور او فلم خود پولیس آپ ویخ رہی ہوتی ہے گل بھی کریے خدا رسول جرمدار بے نت کی مر جائے دے بدماشٹ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 آخ گا کہ اسلام بہت پیچھے دا مطلب ہے مطلب خدا کا مطلب خدا بندے پیچھوں موجودہ خنزیر حکومت حقوق نسواں بل پاس <'...Interviewer Iron -y> <عمل>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 لیکن میں دا کرنا چڑیا اسلامی نام جماعت نے یہ ووٹ دینا اور اسلام آستے ووٹ منگنا لے دنیا کر لیا ہاں فلانا صاحبزاد فلانا زادہ, زادہ, زادہ میں مونجو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 مذہبی جماعت والوں مذہبی آ چڑے بہتے ہیں وہ کہہ چڑھتے ہیں واہ سدگے جا واہ واہ, بھئی واہ اللہ رسول سے حکم دے ہالے جی رد کا اختیار تین مینو ہے کر لیے رد بھی ٹھیک ہے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 قومن قرآن کی تھان پتہ نہیں کی کبھی دیوبندیاں تو یہ گل سنی جی وہ شہ کل حدی دے گئے ٹھار فوٹو لگی ہونی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 پولہے ووٹ دفا تو آخر کافر ہو جائے پھر میں بھی کروں جی وہ ہی گل کرے گا آخیا جی ایک لاہور کا چشتی بول جاتی جی بندہ سکول نہیں پڑیا بتا نہیں پڑیا وہ سد لیں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 مقابلے دے ویچھ کنجری کلوتی مسرت شاہی <laughs> اچھا بھائی بلے بلے بلے بھائی <laughs>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 جمہوری حکومت کا یہ کم مدا ہے کہ وہ ویک دیے اکثریت کی دی خواہش،, دی خواہش یعنی عوام کی خواہش ویک جب وہ خواہش ہے کہ مسجد بھی ہو تاکہ جن لوگوں کی طبیعت کہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ان کے لیے بھی بندوبست ہونا چاہیے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 सिगरट पखा के उन्हें सामने करनी उन्हें आखना सिगरट किए उन्हें समझ लेना है लैना सालों ने इशारा कर वेखना सिर्फ इशारा और इन की सब तो वही लान देवे कि परती होन तो होलों एक मैडिकल लोन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 بزرگ لوگ فرمے نے تمے دی ول کوڑی ہندی اثر ہو او جے جے ڈھی ماں مددیا مستر جنا قید آزما جن پسند قید آزم آتے نو شیعہ بھی بابا کھو آن کہ نہیں آپ بریلوی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 قائد عالم کا مسلک بس میرا سال چھوڑی نے آخر ہے ادیس ولی والی ستان والی آ کتاب لکھی ہوتی گائد آزم مسلم لیگ اور تاریخ ملک. حضرت ولی نہیں منیا نو کیوں من بیٹھے بلاشم نانوت بھی دو بندیاں کا ہے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 खसम बैठा जी न्योली वाडिया अमरीका का गोरा न्योली न्योला जा बैठा जब उ भैन बैठी है कौम अच्छा भा असी भाई एडे गहरा ताल भैन का पता ही कौनी व्याई कदों गई कि व्याई गई है तो न्यौंदरा भी किसे नहीं पाया अज मैं ही पै पा कि न्यौंदरा नहीं पाया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 کر کے سارے سارے حکومت چلا مان چوی فرمائی نے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 Hey, جنہو جنہو مذہب مجلس مذہب مذہب مذہب ملو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 سمجھے سمجھوتے بڑا پرانا پانچ پنجی نماز ہے دیوبندی جمعہ ہے پڑھا, دا دا جمع پڑھا دا دا دا دا. مسجد گوورمنٹ ہر اتحاد کیسا عجیب ہے میرا سوال یہ جی دیوبندی کافر میں وقتی پڑھا سکتا یہ مسلمان تو جمعہ کیوں نہیں پڑھا سکتا بس اس قوم نے بادشاہ اس قوم نے منر کی ہوئی یہ ویخنا میں کنو کیا منو ادا ایمان جٹھے خوب جہانم جائے جو مرضی حضرت بس <laughs> <اور اتحاد> <laughs> <laughs> ایک ہوتہ بچے کتنے گا نہیں ہے ادھر ایک انوکھی گل سو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 کیونکہ جمہوریت ہے جمہوریت نو منیا تو پیو سی مول بھی بھی ایک رکھو مل کر کام کرنا چاہیے جمہوریت چین مل کے کام کرتے ہیں رنگ بھی مشترکہ ہو جائیں کام کر کے کلاب ادروا نہ وجہ نہیں فرمائی میری گل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 सुनो संयो सफा नंबर उनहत्तर तो बाद तबलीग दा उनवान खड़ा امام تو وائز والا کہ اندیاں کی, کی شرط نے سڈے امام سنت نے چار شرط بیان فرمائی ہے پہلی شرط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 مجرم. جرم اور خدا کرے دعا بھی نہیں دکا گیا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 سارے ڈلیات نے بےغیرت پیٹ دے امام حسین دلیا کا سردار کا پٹ دیا امام حسین ہر گھر امام حسین سرکار لانتا نہ پاؤ دسن یہ غیرت خیرت والے رو خیرا بےغیرت رو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 جڑے خود بے شعور, شعور وزیر اعلی آلا آلا آلا وزیر درجے تعلیم یافتہ لوگ آخری درجے دے تعلیم, ای تعلیم یافتہ دلے بے شعور نے تے جڑے تھلے والے نام مراد چوڑے چوڑے یہ بننے گئے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 والا آلو کا واسام کیڑک سمران گرو